Oh سب پاس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 سرجیاں درخت آ کے سارے اندر بڑی نے اس گل کی تھوڑا سا ہاتھی شان ہے اور یہ شان ہے کہ بادل نہ بخرا رہا یہ ہے حق ان بھی ہے حق آلہ بھی ہے اور ہات بالا بھی ہے لیکن لوگوں کے جدویں باطل کو دشاک دشاک سبحان اللہ اور باطل بھی ملاوٹ جدو باطل بھی ملاوٹ ہو گئی ہر سمجھے آ کہ حق حق نہیں اور یہ گھر بھی یاد رکھیں کہ جب حق اور باطل ملتا ہے نا تو نقصان باطل کا نہیں ہوتا ہے نقصان ہے بادل تو ہے ہی بات تو کیا نقصان ہوتا کچھ نہیں صاف صفا دھونا باد دودھ میں ایک کترا پشاب کا شامل کر دو نقصان کس کا ہے یعنی پتہ لگتا ہے کہ جتنا حقل ملے گا نقصان بادل کا نقصان نہیں نقصان تا کر کے آپ اپنی شان کے ادو کر کے رہنا ہے کہ جب تک جدو جی جی جدو ہو جاوے جا پھر پالک نہیں رہے ہات رہے ہی نہیں جدو حق نہیں رہنا ظاہری گل بگاڑ پیدا ہو جائے جب بگاڑ پیدا ہونا بندے کے اندر بگاڑ آ جا جدو اندرا بڑا یہ الحمدللہ اللہ عزت نے اپنے حمید سب نال سانوں جڑا مسئلہ کہ حق اہل سنت و جماعت نہ کمایا ہر مسلک سے عمدہ اور آلہ ہے ہر مسلک لوگ سچا اور ای سچائی اتنے ایک نہیں دلائل دے امبار بولے بن گئی جات ایک مطلق کی پہچان اور تاروں بنا نہیں یہ آپ نے آپ یہ ہفتے انتہائی واد دلائل روشن دلائل دلال وہ قرآن صاحب اطوار اور دستور دی روشنی چیز کا سچا لے کردار کی روشنی چاہتا سچا پتا لگتا ہے اللہ کا جماعت یہ عظیم مسلک عظیم ترین مسلک مولا سونے نے اپنے حبیب نے سب کی ادا فرمایا اور سچا سچا عطا ہک لے کے تک ہات ہے جنوں تک یہ بات نہیں جس ویلے یہ بات رن گیا نہیں مڑ سبو کا جان بن گیا پیچھے ہاتھ پیچھے بادل <سؤال> پیچھے باقی پچھے پلیتے پیچھے دلاب نجائد یہ آواز دعوی سننا دو جمع کا ہے اور رسمہ رات مزان ساریاں مسلم وجہ یہ مسلم انتہائی بدنام ہو چکا اس بھی بدنامی میں ذمہ دار سب تو پہلے دلہ ہمرا جنہ نے اس مسلک کی حقیقت بیان بیا اور رسم رواج کے مطابق تقریر اور دوسری بدنامی ذمہ دار عوام ہے جس نے اس مسلک کی تحقیق نہیں دین کو سمجھا پوچھا نہیں پڑھیا نہیں پر میں دوسرے کو سنے ہے چلے ہوئے اگلی بھینٹ کا منہ پچھلیاں ساریاں ہمارا مومنال کسی کے پیچھے نہیں جاتا صرف کے راستے جو ہے آ... آ... آ... آ... آ... آج, آج آ... یہ مسلک کیوں بدلا اسی لیے یہ خالص ہے یہ مسلک رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے مسلک کے ساتھ خالص نہیں رہے ان لوگوں کے اندر دو ہی آپ مسلک خالص نال خالص مسلک کر کے پہلے دیکھے جقل رکھتا ہے تو نقصان جڑی جی فرمائی جنیا بڑیاں رسمان نے محرم شریف کے حوالے اپنے اپنی آواز ناس اور اپنے لوگ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں ابھی جی محرم شریف کے اندر سرما پایا جائے تیل لانا جائے نواں کپڑا پایا جائے چھاڑو مارنا چاہیے نگاہ کرنا چاہیے اپنی بیوی بی ہم بیویستری کرنا چاہیے یہ سوالات جڑے ہیں عوام الناس کی خواس کے نزدیک بھی یہ چیزاں ممرو کیوں نے اس واسطے ہیں جنہوں خواست سمجھ جاندہ ہے اور, اور راہ بئی نہیں کی شکل سی راہبر رح رح اور رحمال اور بڑو راہ سن اور ڈاکو قومنی مرضی کا خیال رکھے اجکلے ہوا مولوی آج مولوی آئے سارے قوم نہیں اچھی کم کٹا رہتی نے قوم کی سوچ اور قوم کی صحت کا خیال رکھا پر تینے کچھ دو باہر قوم اگی ساری لکیر بھی یار ہر پاس بھی یہ حال ہے آخر بھی یہ حال ہے یعنی حق آئے پاس بھی وہی شہد آلے پاسے بھی وہی ہے ساری عوام کے نزدیک ہک اور بادل کی نہ سمجھیے برابر ہے کوئی فرق نہیں کے اور باطل مٹنے والا ہے اور حق قائم رہنے والا ہے <تصفح> <تصفح> سبحان آہ! آہ! مٹنے والا مٹنے, والا, مٹنے والا, والا, والا ہے اور حق قائم رہنے والا, <تصفح> والا اور حق, حق حق حق میں اور حق والوں حق والوں یعنی حق والے لوگوں کے پاس ایسے دلائل موجود ہے ان دلائل کا سامنا باطل بادل چاہے وہ لیکن افسوس اصل لوگوں نے حق اور باطل کو ہلا کے اپنا ایمان بھی گا لیا اور اپنا مذہب بھی بدنام کیا اپنا مسلک کو بھی دے نا دوستو برفی جنگ کھا لے تو جنوبی برفی کھا لے وہ جدو چٹی لو نا بدن چٹی کی نہیں ہونی بدنا عوام ویخنی ہے یار کم ویخنی ہے یار یہ حق والے لوگ ہیں یہ سچے مسلک لوگ ہیں جدو یہ حال بنیا پیا بد وقت مالک ہوگا اج یہ حال بن گیا کہ سانو مسلق اور مداپن سانوں لبرل اور سیکولر بنایا جا رہے نو جو سازش ایک نوی فکر ہے کی مطلب مسلک اور نہ مذہب نہ مسلک نہ میں آخیا بھی سادے مسلمانوں نے سنگھ یا یہ کوئی وکرا اصل کی اصل یہ سمجھایا جا رہا ہے اور یہ سوچ کی جا رہی ہے خبردار وکھرے جائے یہ آ جی وکرے رہ تھی بچ جاؤ گے اپنا دین ایمان بچایا جاؤ کے سب کو ساتھ لے کے چلو سب کو ساتھ لے کے چلو اور سب سب مسلک سب مسلک جو ہے یہ ایک ہے سب مسلمان ہے سب گرو امو ہے کوئی فرق نہیں ہے اے یہودی سوچ رہی یو دونوں یہو نا کی طرف آئی مومن سوچ رہی آپ کبھی پسند کرتا نہیں اور, نئے سبحان اور ہاتھ بات اپنے پسند کرتا رکھا تباہی کیوں کی اج اتھان اپنا آپ کیوں گوایا اس واسطے گوایا کہ اتھان اپنا رنگ چھوڑ کے گیران رنگ اپنے چلا کر کے کر کے حالت یہ گئی ہے یہ سن رہے یار فلا سنی سیا بن گیا فلا سنی واپی بن گیا فلا سنی آدیش بن گئے فلاں سنی بد مطلب بن گئی دیں بن گئے سنیا گئے یار کوئی بد متا بھی بنیا اور لکھن وجہ کی ہے وجہ یہ ہوئی ہے لاپتا سی بی ایسے آئے حق ہاتھ حق کا رنگ نہیں بلکہ لبا دارا بادل مستفا پا ہے کی تباہی کے لیے ایک ہی الو کا افیفہ آجات میں الو میں رہ بچھڑ گئے اور رہا ان کا بڑھ گیا انہوں نے قوم کا مال لوٹیا قوم کی جان بچی ہے قوم نے شبت چلیے قوم نے ادام کا کماڑا کیتا ہے اپنا چار پانی کڑا کیا سال ایسے وجہ کے کیوں ہاتھ کو بچانے والے بچانے والے بلکہ دور ہو تین رنگ برابر ہو سفا تباہی اور بربادی اقبال نے کتنے ہول بھی نہیں پڑیا اقبال مول تباہی بربادی تو ضروری بن گئی ہے چوکی دار بھائی مان ہو جی جٹکے لکھنا چاہتے ہیں وہ بوٹی چوران جی چوران رل جائے تو چوری اللہ kai to bal prabhu de ande uthhe kinabast kal ye رزق نہیں تیری عطا پرش دسوا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سر راز نہیں مسیح یہ جادے حوالے <سؤال> سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہوئی گلاں جرا ہمری کرنا اس سارے کام سویا واسطے محرم شریف بلکہ پورا بھی چیڑے چی نہ جھاڑو نہ مارنا اب بھی اور بیان جھاڑو نہیں مار نہیں ہوگ میںحرم کی حمت چار مہینے مطلب مطلب آج نکلتا میں عجیب رسا میں آخیا میں نبی سورگت ملنا ہونا سورت اللہ ضرور مگر سنت اس بعد عمل کرنے بن حضرت سرکار نے بیٹھنا تکریر بدلاسا پٹ مرتب محبت مرک مرب کی مرسی مرسیاں <سؤال> بہتر ہو کوئی تھا سچا آ چاول کھا چلیں گے لاکھ پلیٹ دے پیچھے اپنا مسئلہ کمی اپنا مسئلہ کمی جی میں یہو جہ سی زمین فرمائی ہو چاول کپڑے بھی کالے پا ل جنابے والی اونٹھان وگو پانچ سات کڑے بھی پا لانے ہی شکل کتاب لا کیوں پوچھو اکے بھی محلوں میں اکھے کبلا کیا ملک کپڑے بھی دعوت دا ہو ہک اردو تک حق نہ پاڑے پڑھے کرے یہ مشادے بھی نہیں ہونا چاہیے مشابت مشاوت نہیں ہونی چاہیے پاطر سیا رنگ کا کپڑا پاؤنا محل رنگ کیا ہر دیویں ہمیں ساری ہے خاص کر وہ حضور سے یہ بیدن ہے کالا کپنا پوناہ مدرمو دشاہ آکے مصابحہ دناہوے پتنہ بزین آل پتنہ بزین آل مصابحہ دناہوے اوہے پھولاہ پتنہ بھولاہتی سمتہ کیانا مصابحہ دناہ دنگی کر لے میں جانا کوئی سلام لے کے پا کے کھاؤ پی اور جب مر جان مر جان circumference R zoys print Nursunum rua Therefore, these movements Str�지 are cruel and fragmented that these movements are painful in our belong you to our allies میںاو Om alhamäm! Could you live in the icy mountain? Before God nghỉで you, دشمن دشمن ہونے لائپ <سلام> کا یہ رسالت نوخدارو جشتے ہیں مبارک ہو سونیاں دی پھسییاں دے گھر سییاں دی دے گھر سونیاں دی پھولاں کنا توڑن والے سردروں ہن ہن ہن اے جی پاتیاں سونیاں دے اندر او میرا امام جلال آپ سرکار اپنی کتاب اچھر اندر واقعہ نقل فرما نے فرمایا ہے بندہ مرن لگتا مرن تو بعد چند دن بعد کسی دوست کر پوچھا یار کی بنا سی کہڑا یہ مقابلہ کرنا سر ye bhi wajan taqtafa naseeb mein ho to aaja yaara koi koi na ye jhoori ye badha khuda sa sahab ko dushmon se niharata hai khuda درخت بد مطلب پتھر لال مطلب اسے سات نال لال سات تیری جان کا دشمن تری مان کا دشمن ہو شا شادی فربت شہر شادی یار یار پتی یار پت پتھر مارے جو زلتی یار پت پر چالو ہر ایمان سن سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ صاحب دی فرمود پورے تھپ رو گلا ہے کیوں نہ وہ ڈن مارے جاتے جاؤ گے میں جندوں میں پتا پتا میں نہ ماننا پتا ہے فرما فرمایا کہ کسی ناپاک جانور کا جھوٹا پیا ہو یعنی جن کے جانور کا ناپاق جھوٹا ہو جان جاتی ہے ضرورت ہے پھر پاک بھی رہے ਬੱਤ ਮਰ ਬਾਲਾ ਨਾ ਫਿਰੋ ਸੋਲੇ ਏ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਸਭ ਖਾਤੇ ਇਹ ਨਖਸ਼ਾ ਜੋ ਵਾਡੇ ਓਏ ਕੀ ਮਲਾ ਜੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਜੇ ਮਹਿਰਾਬ ਨੇ ਉਥੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਕਿਉਂ ਹਏ ਬੇਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਜਰਮਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਡਾਲ ਨਾ ہمیشہ ہمیشہ اصول ہے گی بیٹھو گیٹو جہا بندہ فرنٹ ڈرائیور نار بٹھا ہو سونا نہیں سونا گیٹرک ڈرائیور دے پر ہاتھ ریس ڈرائیور دھات کنٹرول سارا ڈرائیور دیہات سونا نہ عجیب گل ہے یہ فرمائی وہ کیوں کچھ سونا چلو یہ تو سنتا پہ جیا سو جی مطلب اس گل کی ترجمانی محمد بادشاہ نے ये है और हुल्ले مہاتما برا ہو گیا یار تھوڑا جہا سوچو جیسے ابھی ہوٹل جو جیسے گپا مار لے آ جے جرانے والی رشتے داریاں بڑے ہوشتے داریاں یہ کپا میر جو سارا مہاتما خراب ہو جا کدھر جان گے قسم کر گیا تو لے گا لوگوں دے گا سدگے جاؤ عجیب ہر جا ایک لگ جا سنم ہوا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اقبال اقبال گا اقبال آپ کا مخدون سے ہم ترے اس سے اس جس سے حقیقت کا کلم ادو چھوڑا گا ہات ادو چھوڑا گا جن تک جن تک ملاوٹ نہ ہوئی جی ملاوٹ ہو گئی نہیں پر قربان جاؤ اج شرابے والی ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਵਾਮੁਨਸ ਆਵਾਮੁ ਖਵਾਸ ਦੀ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ ਮੁਹਰਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਤ ਬਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਏ ਦੇ ਸਵਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੋ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੋ ਮੁਹੱਦਰ ਦਾ ਮਹਾਦਵਾ ਇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਵਹੀਨਾ ਖਵਲ ਮਹੀਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੋਨੀ یہ جو ہے سبحان جناب کرو پہ وہ پکا دنتی کمے اس کے جا کہاں سرا پہ وہ پکا ہوں سا قومی تکڑے بال جنا ج گیا جنتی بن گیا جنہوں نہ آیا وہ تھوک لا کے جنتی بن گیا ہاں سچی بھائی جنوب نہ رو مالی اکان تھوک لا گئے نا پاس مہنگا پتہ پہ لگے جنتی بن گیا میں آؤں تھوک لا کے جنتی جنک لگتی حسین لاڑی لوگ آپ کی جنت کی قیمت مومن من کی جان ہے جن جنت نہیں لگتی ہو پورا مہینہ جان بالکل بالکل روایات کتابوں نہیں لگتا یہ سارے اپنے بیان کرے کی گر ہے جسا گزر گیا میں ادھر چنگی والے پاس تقریر کر کے آیا تو میں جانا سی درام ادھر سرکور شریف والے پاس آیا وقت لیٹ ہو گیا سی اتوے اڈے تھوڑا میں گی سنیا ڈرائیور بیٹھے تھے دانی شریف والا دن پیا میں آخیا چلو یار داڑی شریف آیا دا پر مجھے کی پتہ سی اگے موربیاں نے سڑیا پیا ر گیا ر پوچھا میں آدھی کرتا رہنا ان میں سنیا کی جان میں نام نہیں لیا نہیں تو کرے ہوا اٹا بندہ میں آپ فلانے مولوی دن سال ریل نہیں کرتا رہا چل پہ میں اچھے سولہ پھر آپ شریف کا مہینہ آدھا سر سیاں مجلس بھی پڑھتا سک سنیا محفل بھی کرتا میں پوچھا میں آ گیا مرے تنیا کا یہ حال ڈنڈی نہیں ماری جی ماسا کی گل آئی چلایا میں ڈائٹی ڈرائیور منگ میں کو پوچھا ہے میں انہوں آخیا بھی یار مر یا ادھر لگ جا سنیا بڑیا پیا ہونا ادھر بھی بڑی اور ہونا آخیا چھ دیہڑی لانی کی <laughs> <آہ. laughs> <laughs> <آہ. laughs> لانی ہے دیہی لانی جی دیہی والد مول ملے فسرت اور برحد کا دوبارہ قسم کا اپنے پیٹ نو رکھتے بہت بہت کرتے پوچھو تیرا کہ سا کوئی عقیدہ نہیں ہم سب مسلمان واہ بھائی میں ابھی ایک نو فرق بن گیا سادے مسلمان فرمائی پچھلے رنگی سنسلان آ گئے پاس نہیں منگ میری مانگا کیوں اللہ دی خاطر دشمنی اور اللہ دی رضا دی خاطر دوست کی مطلب یہ رب سونا آتا ہے کہ دشمن رکھو انہوں دشمن رکھو اور جنہوں نے رنگ سونا نہ دوست خورن دوست ہوگی آدھا محل اپنے بڑا بن بن گئے سانوشا بھی آئی سب جیو کے یار بن گیا دشمن ہے دشمن یار اس زمانے کے سارے چہریاں کے اتوں کا مقابلہ دشمن دوست نہیں بن سکتا دشمن دوست اللہ وہ اپنے محبوب کی بےشتی نہیں شان بیا محبوب کی لوگ آتے پھر بار تھوڑے سنٹے تھوڑے سن بہادلہ چیو سی گھر جنہ استمام مولا سو رہے کروگا ندا کرے گا سر جندنا جکارو کیوں ہسین کری میں نیم پاپ نے پور شراب کا سفر بنوا او خدا نا کر کربلا چولی فردلا مر گئی ہے یہ ساری خون سنتی بھی ہے جب روکی بھی ہے میں آنا کدی تر کسی کو ویرت آ جا کدی کوئی ایسے بندے نو خرا ہو کے دے وہ حسین پہ حسین حسین برداشت نہیں کر رہا جامنے لینا سنتی پتا نہیں سونے لے ایسا بنایا جیسا سانی نہیں بنا سونے نبی ہلے بہت ایسے بنایا کہ اپنی مثال آپ نے وہاں کا سانی ہوں یہ اے اپنے دیش دیا بیانس کی حسین کو کی منہ کھا اور ایسی ایسی ایسی باد ایسیا ایسا گلیں اور ایسے ایسے جھوٹ جیویں سدیل خیر مستقب کتابوں کی گلان جیچا بہت بار کتابوں ایل کر کے دیہا اپنے ہونی ہو نفسی نفسی کا آلم ہونا ہے. مولا سونا کروا کرواشر لو اپنے اپنے سر نیو گا لوگ حسینگ نظر چکن بھی ستر ہزار ہنر چورمنٹ بڑی ستر ہزار ستر ہزار ہنر ہو گیا ان چورمنٹ چھوتن پوری سر بندوبست کروایا جی کردار وہ اتنے پردہ کرا دی گئی ہو جدے بندوبست کرنا ہے رات بہ کے تقریر جوڑتے ہیں سورے آ کے کم بار کر ہیں اور بھی تقریر کی کنڈکا اسے تیر لگا دی، سات گرو कौम हाल हाल अगले साल आए उन्हें आख्यान लगा सी बात बाकी सारी कौम हाल हाल बहाली एक बंदा स्या पोसी आख्या यार पिछले साल सबका साहब वो पूछा दे پچھل سال سال پچھلے پچھلے چودہ آخی یا انہیں آخیا چودہ نہ آخلا چی تو ہونا سی سات بے تھے چودہ نہونا مخصوص مہینے حوالے واقعات بھیا کر دینا یا بھی نہیں منا امام حسین باپ گھوڑے نے پیرا چلتی پی آئی آدھی پی آئی وہ حسین روایت ہماری دنیا کی بات حسین حسین جب لگے وے وے سوال آئے ہیں جو آ رہے ہیں یہ میرے پھول لے گئے وسلام چاروں میں کیا واپس نام قبول ہے پر کام یہ تین چار محبت روڑا نہیں, روڑا محبت نہیں پڑھ کے محبت کرنا چاہ رہا ہے حسین کو تو ہر کوئی ہو رہا ہے جمع دلال جو ہے نا یہ ہمارے اسلام کی عصمت کا ایک ظہور ہے دشا. دشا. یعنی یہ مطلب مطلب یہ اسلام کی عزت کا ایک ظہور ہے کہ اسین حسین جیسا عظیم نوجوان جس دین کے اوپر قربان ہو وہ دین کتنا سا حسین ہی زندہ ہے ہاں یہ ہے کہ مہب پپور محبوب کی داستانیں درد سن کر آن سو آ جائے یہ اور بات یہ اور بات ہے یہ مہب کی محبت ہے یہ مزہ نہیں ہے لے کر اور احتمام کے ساتھ ہمارے اس کی بات کر رہا داستان حسین سن کر اگر کسی مومن کے آنکھوں میں آنسو آ جائے آفت ہے اس سے مزہ نہیں ہے توجہ نہیں جو بھروائی اہتمام کے ساتھ الگ الگ لوگ کرتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے jai se dal mein sher ke ghar ko pao le ikbal farman laal de nikle la taqdeer husain tuhaara rooh hai mujhe shahadat Oh, yeah. مسلمانی سلو سنی ہوسل سے مسلم سنگال يا رب يا سجن ما لن نصل على مرسيلنا اللهم لا اله الا انت الله اكبر